علیکہ نبی اللہ کا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہے اور انشاءاللہ عزوجل جیسے کہ اس سلسلے کی خصوصیت ہے کہ اس میں آپ مالی معاملات سے متعلق تجارت سے متعلق اپنے سوالات اپنے شکالات اور جو کچھ پوچھنا چاہتے ہیں وہ ہمیں بھیج سکتے ہیں اس کے لیے دو ذرائع آپ کو دیے جاتے ہیں ایک واٹس اپ کا ذریعہ ہے اور دوسرا کال کا ذریعہ ہے تو دونوں نمبر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے انشاءاللہ شاء اللہ ازل آپ کے آنے والی کال آپ کے آنے والے واٹس اپہ پیغامات صوتی پیغامات انشاءاللہ شاء اللہ ممکنہ صورت میں شامل سلسلہ کیے جائیں گے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں اور پھر ان شاء سوال کے ساتھ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں مفتی علی ازغر اتاری مدنی مدض علی موجود ہیں زشری فرما انشاءاللہ آپ کے سوالات ہوں گے ان کے جوابات ہوں گے نبی رحمت شفیع امر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے فضائل کے حوالے سے ترمزی شریف میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے منقول ہے کہ دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے اس میں سے کچھ بھی اوپر نہیں جاتا جب تک تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھو سلو الحبیب صلی اللہ تعالی اللہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلسلے میں کال شامل کریں گے اور اس کے ساتھ مفتی صاحب کی طرف بڑھیں گے جی غلام یاسن میرا سوال یہ ہے کمپنی کے کچھ لوگ آتے ہیں ورک شاپوں میں وہ کہتے ہیں کہ اس ایل میں آپ کے لیے ایک ٹوکن رکھا ہے تو یہ آپ کے لیے ہوگا تو جو کسٹمر ہمارے پاس لینے آتا ہے وہ کہتا ہے ٹوکن ہمیں نکال دیں تو یہ ٹوکن کسٹمر کا ہے یا ورک شاپ والے کا ہے السلام علیکم و اللہ اللہ وبرکاتہ جی الحمدللہ رب العالمین وہ والسلام علی سید الانبیاء اب الم سلیم اماں بادوف آعز بل شعیطان فیم بصم اللہ الرحمن الرحیم اب تک تو یہ سنا تھا کہ رنگوں کے اندر ٹوکن ہوتے ہیں جی رنگ کے ڈبوں میں جی آج پہلی دفعہ پتہ چل رہا ہے کہ آئل کے ڈبوں میں بھی ٹوکن آ چکے ہیں کسی جی. مشہور کمپنی کے تعلق سے تو آج تک نہیں سنا ممکن ہے کہ لوکل کمپنیاں ہوتی ہوں جی. دیکھیں بیچنے سے پہلے جی تو آئل بھی دکاندار کا ہے اور ڈبا بھی دکاندار کا ہے ٹھیک ہے ٹوکن بھی دکاندار کا ہے ساری چیزیں دکاندار کی ہیں ساری چیزیں اس کی ہیں ٹھیک ہے لیکن بیچنے کے بعد جو کچھ ڈبے میں ہیں وہ ظاہر بات ہے مالک کا ہے اب مالک بدل گیا ہے صحیح جو خریدار ہے اب اس کا ہے ٹھیک ہے تو اب اگر معاملہ یہ ہے کہ وہ کمپنی تشہیر کر رہی ہے کہ جی ہمارے ڈبوں میں یہ انعام موجود ہے ہم نے ایکسٹرا طور پر ہوتا ہے نا بعض اوقات بہت ساری کمپنیاں کہتی ہیں ہم نے کچھ گرام بڑھا دیا ہے ایکسٹرا مارجن دے رہے ہیں, ایکسٹرا, مقدار, ایکسٹرا دے مقدار دے رہے, دے رہے ہیں یا ایکسٹرا کچھ چیز کے ساتھ دے رہے ہیں یہ اعلان چل رہے ہیں ٹھیک ہے اور ڈیلر جو ہے وہ نکال لے جی تو, جی تو اس کو دھوکہ دینا کہا جائے گا اگر اعلان نہیں ہے اور یا وہ کہہ کر بیچتا ہے کہ ٹوکن اس کے ساتھ نہیں دیں گے ٹھیک ہے کہہ کر بیچتا ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر مشہور ہے لوگوں میں اس کے ساتھ فلا چیز بھی شامل ہے اور وہ نہیں دیتا تو دھوکہ دہی میں شمار ہوگا ٹھیک اگلی کوئی سلسلہ جی میرا نام غلام تاری ہے میں پنجاب کے شہر لوتنا سے کر رہا ہوں احکام تجارت میں مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ ایک کمپنی چالیس پرسینٹ پر بکس دے اور دوسری کمپنی اسی کمپنی کے بکس چھاپ کر اور کاغذ ہلکا ہو تو دوسری کمپنی پچاس پرسینٹ پر دے تو جو پچاس پرسینٹ پر دیتی ہے بکس تو کیا اس سے لینا جائز ہے یعنی لے سکتے ہیں کوئی حرف تو نہیں ہے اس بارے میں شرآی رہنمائی فرما دیں جزاک اللہ خرید ٹھیک ہے جی اگر ہم ایک آدھ نشست مکتبے والوں کے ساتھ نہ کی ہوتی جی تو چالیس پرسینٹ اور پچاس پرسینٹ سمجھ میں آتا جی اب یہ کسی مکتبے کے مالک ہوں گے پبلشر جی, کے پبلشر ہوں گے ٹھیک ہے یا مکتبہ چلاتے ہوں گے پبلشر ذرا ہوتا ہے ٹھیک ہے مکتبہ چلاتے ہوں گے ٹھیک ہے تو اب ان کا جو مکتبہ ہے ان کے پاس چوائس ہے کہ یہ ایک ہی کتاب دو افراد سے خرید لیں جی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر وہ مجاز مکتبہ ہے تو قانونی رکاوٹ نہیں ہے اس کے ساتھ اور یوں ہوتا ہے کہ کتابوں کے تعلق سے مختلف طرح کے قوانین ہیں پاکستان کے اندر دیکھا. یعنی جو کمپنیاں پاکستان میں رجسٹر ہیں دیکھا. آپ ان کمپنیوں کی جو ہے وہ پائریسی نہیں کر سکتے کاپی رائٹ ان, ان کو حاصل ہوتے ہیں دیکھا. جو کمپنیاں رجسٹر نہیں ہیں اس کے بارے میں شاید قانون خاموش ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے ایسا بھی ہوتا ہے کتابوں کے اندر کہ مثال کے طور پر ایک بڑے مشہور مکتبے نے کتاب چھاپی ہے جی مصنف نے اپنے رائٹ اسی مکتبے کو دیے دوسرے کو نہیں دیے جی دوسرا مکتبے والا اسی مکتبے کا نام لگا کر جی اسی مکتبے کی نا جانے کیا کیا چیزیں لگا کر جی بیچ رہا ہوتا ہے گویا کی نقل کر لی مصنف کے ساتھ بھی دھوکا مکتبے کے ساتھ بھی دھوکا اور غیر قانونی معاملہ بھی ٹھیک جی ہے تو یہ معاملہ ایسا نہیں ہے نا کہ فوٹو کاپی کو دکان اور چلا دی. پرچے جو ہے وہ کاپی کر کے دے دیا آگے کتاب جو ہے پروڈکٹ ہے ٹھیک ہے اس میں مصنف کا وابستہ ہے اس میں مکتبے کا وابستہ ہے تو یہ جو ہے وہ ساری جو ہے وہ معاملات شامل ہوتے ہیں اب یہ ایک تصویر کا ایک رخ تھا دوسرا رخ یہ ہے کہ ہر جو ہے وہ دوسرا رخ یہ ہے کہ ہر کتاب کا ایک جدا پس منظور ہوتا ہے مثال جی کے طور پر احیاء العلوم ہے اب ایک ادارے نے اپنا ترجمہ کروایا صحیح دوسرے ادارے نے اپنا ترجمہ کروا لیا ٹھیک دونوں کے ترجمے مختلف ہیں دونوں نے اپنی اپنی کمپوزنگ کروائی ٹھیک یا بعض اوقات کمپوزنگ مل بھی جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ پروفیڈنگ تقریب فارمیشن سب اپنی الگ کروائی سے پرنٹنگ کروائی تو اب چونکہ اس کا مترجم الگ ہے ٹھیک اور یہ مصنف زندہ نہیں ہے ٹھیک ہے اور ان مصنف کے حقوق لینے کا معاملہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ چھاپ سکتا ہے مجاز مکتبہ ہے صحیح اگر سوال کا پس منظر اس کیٹیگری سے ہے تو کوئی حاج نہیں ہے ٹھیک ہے اور اگر کیٹیگری یہ ہو کہ ایک مکتبے نے جال سازی کے طور پر کتاب چھاپی ہے ٹھیک تو برال وہ کتاب تو نہیں رکھ سکتے ٹھیک ہے بڑا تصولی جواب ہو گیا اس میں مکتبوں کی بھی معلومات آ گئی ہے کچھ نہ کچھ آپ کے پاس اگلی کال شامل کرتے ہیں جی میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ چاول گندم وغیرہ کتنے دن تک مہنگی ہونے کی نیت سے رکھ سکتے ہیں برائے کرم انشاد فرما دیں ٹھیک ہے جی اسٹاک کرنا چاہ رہے ہیں یہ کہ دام بڑھیں گے تو منافع مل جائے گا کتنے دن تک دیکھئے مہنگی ہونے کی نیت نہ رکھی جائے یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ مہنگا ہونے کی خواہش نہ رکھی جائے ٹھیک کہ مہنگا ہو مہنگا ہو تمنا نہ کی جائے یہ اس کا تو مطلب پرافٹ ہی اسی سی چیز سے وابستہ ہے ایک شخص جو ہے وہ اپنا سارا مال جو وہ کاروبار میں لگا رہے چاول کے گندم کے اسٹاک کر رہا ہے تو وہ یہ تو چاہے گا نا کہ مجھے پروفٹ ملے زیادہ ملے دیکھیں ایک آدمی کو جو ہے وہ سردی چڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے ملیریا کا بخار ہوتا ہے نا ٹھیک ہے تو اس کو سردی چڑھ جاتی ہے ٹھیک وہ یہ تمنا کرتا ہے کہ موسم اگر گرم ہو جائے تو مجھے رات مل جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس کو راحت مل جائے گی لیکن یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ موسم کتنا گرم ہو جائے اس کو سردی لگنی لگنی ہے اس کا موسم سے موسم تعلق نہیں ہے لیکن اس کو گرمی جو ہے نا وہ راحت بخشتی ہے ایسے حالات کے اندر ٹھیک ہے اب اگر یہ دعا کرے کہ خوب گرمی پڑے لوگوں کو تکلیف پہنچے تو کیا اس کا یہ دعا کرنا جائز ہوگا تکلیف کا پہلو ہے دوسروں لوگوں کی تکلیف کا پہلو ہے نا جی تو یہ, یہ نیت کرے کہ یہ مال میں روک لیتا ہوں تاکہ میں اس کو بعد میں فروخت کروں گا اگر منڈی چڑھے گی تو مجھے فائدہ ہوگا ہے نہیں چڑھی تو ٹھیک ہے کاروبار کا حصہ ہے ٹھیک ہے یہ جس آپ نے سامنے رکھنا ہے اس میں کوئی حجی نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن یہ خواہش کرنا کہ منڈی چڑھ جائے چڑھ جائے چڑھ جائے ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہے کہ لوگوں کو ضرر پہنچ یعنی نیت کی درستی لوگوں کو ضرور پہنچانے کی نیت شامل ہے اس میں ٹھیک ہے تو یعنی نیت کی درست کی ضروری نیت کی درست نیت کی درستگی کے بعد کتنے دن تک جو یہ یہ ہاں ذخیرہ اندوزی جو اناج کے اندر ہوتی ہے یا وہ چیزیں جن کا تعلق انسانوں کے غذا سے ہے یا جانوروں کے غذا سے ہے اس وقت ناجائز ہے شریع اعتبار سے کہ جب قحط سالی ہو ٹھیک ہے جب عام حالات ہوں قحط سالی نہ ہو تو روک کے رکھنے میں کوئی حج نہیں ہے ذخیرہ اندوزی مت لکن ناجائز نہیں ہے ٹھیک بلکہ اس کی دو صورتیں ہیں جن کا بیان میں نے کیا ہے ٹھیک ہے جی امید آپ کو جواب مل گیا ہوگا اگلی کال دیجیے میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ آج کل جو ڈیبٹ کارڈ بناتے ہیں اس کا بینک میں اکاؤنٹ ہوتا ہے نارمل جو ڈیبٹ کارڈ ہوتا ہے اس کے ریسٹورنٹ پہ جاتے ہیں یا شاپنگ سینٹر میں جاتے ہیں تو اس پہ ڈسکاؤنٹ ملتا ہے کچھ 15% دیتا ہے کہ تھرٹی دیتا ہے تو کیا ڈسکاؤنٹ اویل کر سکتے ہیں لے سکتے ہیں وہ ڈسکاؤنٹ یا نہیں لے سکتے ٹھیک ہے جی ہمارے ڈائریکٹر صاحب جواب دیں گے اس کا تو اگلی کال اگلی کال حضرت مفتی صاحب سے سوال میرا یہ تھا کہ ایک میرا کاروبار ہے جس میں کچھ مال ہے وہ میں دوسرے سے لے کے پھر تیسرے شخص کو جو ہے وہ بیچتا ہوں وہ میری ملکیت میں چیز آتی نہیں ہے فون پہ کسٹمر آرڈر کنفرم کرتا ہے اور میں جو سپلائر ہے اسے بھی فون پہ ہی رابطہ کر کے گاڑی وغیرہ بھی کے وہاں سے مال پھر ڈرائیور لے کے وہاں پہ پہنچا دیتا ہے اور وہ پیمنٹ اکاؤنٹ میں آ جاتی ہے یا تو ڈرائیور لے لیتا ہے یا تو میں جا کے پک کر لیتا ہوں تو کیا یہ جو ٹرانزیکشن ہو رہی ہے یہ جائز ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے جی سوال کیا انہوں نے مطلب یہ آرڈر لیتے ہیں یعنی مڈل مین ہے یہ ایک شکتا ہے کہ جی یہ چیز مجھے چاہیے فروخت کرتے ہیں آپ تو یہ سے آرڈر لے لیتے ہیں اور پھر یہ کسی اور کو دے دیتے ہیں یعنی انہوں نے چیز پہ قبضہ نہیں کیا بلکہ اس کے قبضہ کیے بغیر آگے بیچ دی جو چیز نہیں ان کے پاس نہیں چاہیے تو قبضہ کیسے آ گیا جی ان کو تو چاہیے نا نہیں انہوں نے تو مطلب جو میں سمجھ سکوں کہ دوبارہ چل چلا, چلا دیں جی کو حرت مفتی صاحب سے سوال میرا یہ تھا کہ ایک میرا کاروبار ہے جس میں کچھ مال ہے وہ میں دوسرے سے لے کے پھر تیسرے شخص کو جو ہے وہ بیچتا ہوں وہ میری ملکیت میں چیز آتی نہیں ہے فون پہ ایک کسٹمر اور آرڈر کنفرم کرتا ہے اور میں جو سپلائر ہے اسے بھی فون پہ ہی رابطہ کر کے گاڑی وغیرہ بھجوا کے اور وہاں سے مال پھر ڈرائیور لے کے وہاں پہ, پہ پہنچا دیتا ہے اور وہ پیمنٹ اکاؤنٹ میں آ جاتی ہے یا تو ڈرائیور لے لیتا ہے یا تو میں جا کے پک کر لیتا ہوں تو کیا یہ جو ٹرانزیکشن ہو رہی ہے یہ جائز ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے جی اس ڈیل کے اندر एक صرف ایک تبدیلی کیا جاتا ہے ٹھیک جو موجودہ صورت حال جائز نہیں ہے یہ جائز جو صورت نالا ایک تبدیلی کیا جاتا ہے ان کو کوئی آرڈر ملا صحیح ان کو آرڈر ملا اس آڈر کو سامنے رکھ کے انہوں نے مال خریدا ٹھیک ہے خریدنے کے بعد اس شخص کو پہنچا دیا ٹھیک ہے تو بات شروع ہوتی ہے آرڈر ملنے سے صحیح. تو وہ جو آرڈر ملا ہے اس کی نوعیت کیا ہے ٹھیک ہے کس حیثیت میں مل رہا ہے انہوں نے ڈیل ڈن کر دی فلاں چیز چاہیے کتنے کی ہے ہاں اتنے کی ہے ٹھیک ہے ہمارا سودا ہو گیا ٹھیک ہے کل مال پہنچ گا صحیح یہ تو ہے سودا ہونا ٹھیک ہے یہ چیز جب انہوں نے سوال پوچھنے والے نے یہ چیز کا سودا کیا جی تو ان کی اپنی ملکیت میں مال موجود ہی نہیں تھا ٹھیک ہے تو اپنی ملکیت میں مال نہ ہو اس سے پہلے سودا کرنا جائز نہیں ہوتا صرف بے سرم کے اندر اس کی گنجائش ہے ٹھیک اور ان کا معاملہ بے سلم نہیں ہے ٹھیک <laughs> اب انہوں نے جو کہا کہ میری ملکیت میں نہیں آتا یہاں مسئلہ یہ سمجھے نہیں ہے جی جب اب یہ دوسرے دوسرے ڈیل کی طرف ہم جاتے ہیں انہوں نے دوسرے ڈیل کی ٹھیک ہے فون پر ڈیل کر لی سودا پکا ہو گیا جو ہمارے ان کو بھیجنا ہے وہ انہوں نے خرید لیا ٹھیک ہے تو ایک ہوتا ہے قبضہ کرنا ٹھیک ہے اور ایک ہوتا ہے چیز کا ملکیت میں آنا ٹھیک ہے دو چیزیں یہ دونوں الگ الگ چیزیں جیسے ہی سودا ہوتا ہے جی خریدنے والے کی ملکیت میں وہ چیز آ جاتی ہے صحیح صحیح خریدنے والا مال کا مالک ہو جاتا ہے بیچنے والا پیسوں کا مالک ہو جاتا ہے دونوں اپنی اپنی چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں ٹھیک خریدنے والا مال کا مطالبہ کرتا ہے بیچنے والا پیسوں کا مطالبہ चीक کرتا चीक ہے خریداری اگر نقد ہوئی ہو تو بیچنے والے کو یہ حق ہے کہ جب تک پیسے وصول نہ کرے مال روک کے رکھے صحیح تو دوسری صورت کے اندر ملکیت ان کے پاس اس وقت آئی جب انہوں نے دوسرا سودا کیا اور دوسرا سودا پہلا سودا کرنے کے بعد کیا صحیح صحیح اچھا اب معاملہ کیا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے گاڑی بھیجی اگر یہ اپنی گاڑی بھیجتے ہیں تو ان کا قبضہ ہو گیا صحیح یعنی اگر ڈرائیور یہ بھیج دیں خود اپنا یہ بھیج دیں تو جیسے مال گاڑی پر آئے گا ان کا قبضہ ہو گیا اگر گاڑی وہ پارٹی بھیجتی ہے ہے جسے لے رہے ان کا قبضہ نہیں ہوگا صحیح نہیں جن کو بیچ رہے ہیں ہے جن کو بھیجنا ہے اگر انہوں نے گاڑی بھیج تو ان کا قبضہ نہیں ہوگا صحیح. اب ایک خرابی جو ہے س... آ... پوری صورت کے اندر وہ یہ ہے جی کہ پہلے یہ صرف بارگیننگ کی حد تک ابتدائی گفتگو کریں کہ دیکھو آ... مال جو ہے وہ میں تلاش کرتا ہوں مارکیٹ میں سودا ڈن نہیں ہے صحیح. اگر مجھے مل جاتا تو اتنے پہ ہی جو ہے میں آپ کو بیچوں گا صحیح. بیچوں گا ٹھیک ارادہ ہے فیوچر استعمال کرے <coughs> دیکھے کہ ہاں پارٹی جو ہے نا کے ساتھ لینے ہیں اور یہ ہماری بات ایسانی رد ہو جائے گی ٹھیک اس کے بعد یہ شخص جو ہے یہ کام کرے کہ اسے بتا دے کہ ہمارا پکا وہ نہیں ہے کہ یہ ڈن ہو گیا ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ دوسری خریداری کرے صحیح وہ مال خریدے ٹھیک اور جس وقت وہ مال گاڑی میں چڑ جائے जी. تو یہ اس شخص کو فون کرے پہلے سے انڈرسٹینڈنگ رکھے ٹائم کی کہ بھائی یہ مال میں نے آپ کو اتنے کا بھیج دیا صحیح اب اس کے قبضے میں, آگے قبضے میں آنے کے بعد فون کرے ٹھیک ہے اب ایک سوال لوگ پوچھتے ہیں کہ جی تو بڑا مشکل ہے اور جب وہ گاڑی میں لوڈ ہوگا اس وقت سامنے والا آدمی رابطے میں آ جائے تو بڑا آ, مشکل, آ, مشکل بات ہے تو اس آدمی کے پاس یہ بھی اختیار ہے کہ وہ اپنے کسی ملازم کو کسی آ, کمپنی کے آدمی کو کسی دوست کو جو اویلیبل ہو سکتا ہو اس کو نمائندہ بنا دے ٹھیک ہے وکیل کر دے جیسے کہ بھائی ٹھیک ہے اس کے ساتھ ڈیل کر لینا صحیح ہے تو یہ پھر اس کے ساتھ ڈیل کر لے थीक اور یوں یہ ہوگا کہ جو خرابی لازم مار رہی تھی کہ ملکیت میں آنے سے پہلے مال بیچنا جی وہ خرابی دور ہو گئی اور اب قبضہ سے پہلے مال بیچنے کی خرابی بھی نہیں پائی گئی ٹھیک ہے تو یہ سودا یوں صاف شفاف ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ اتنا مشکل کام نہیں جب پریکٹیکلی کرنے جائیں گے تو امید ہے چند دفعہ کے بعد جو ہے آپ اسی کے مسلم یہاں میں مدنی چینل کے ناظرین کے لیے عرض کرتا چلوں کہ بعض اوقات ہوتا گفتگو ہو رہی ہوتی کسی سوال کے سینریوں میں آپ جواب ارشاد فرما رہے ہوتے ہیں تو ممکن ہے کچھ سننے والوں کو ایسا فیل ہوتا ہو کہ یہ تو سمجھ ہی نہیں آ رہا کیا صورت ہے کیا نہیں ہے لیکن جو اس سے متعلق ہوتے ہیں انہیں بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے اور میرا خیال ہے یہی سب سے خوبصورت بات ہے کہ جو سوال کر رہا ہے اس کی تشفی ہو جائے اس کا اطمینان ہو جائے یا اسے جواب مل جائے تو بہت اچھی بات ہے رابطے میں تو رہتے ہی ہے نا جو مال بھیج رہا ہے آٹھ دس لاکھ کا گاڑی میں چڑھا کر کیا وہ فون نہیں کرے گا ہمیں مال پہنچ گیا کہ نہیں پہنچا جب تک ڈیل پوری نہیں ہوتی رابطے میں رہتے ہیں یہ تو تجریبے کی بات اور روانہ کرتے وقت بھی فون کرے گا کہ میں مال بھیجنے لگا ہوں آگے بندہ موجود ہے نا کرنے والا جی تو فون تو ویسے بھی چل رہے ہوتے ہیں فون چل رہے ہوتے صاحب مختص لمحے لمحے کی اگر مبالغتاں کہوں نا تو اس کی فکر ہوتی کہ کیا ہوا کہاں پہنچا کیسی کیفیت میں ہے تو یہ تو پریکٹیکل کی بات ہے جو لوگ کام کرتے ہیں وہ جانتے ہیں اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں جی میرا حکام تجارت میں سوال یہ ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کچھ آدمی ہے اس نے دوسرے لڑکے کو بطور قرضہ کچھ پیسے دیے کچھ رقم دی اور وہ کچھ عرصہ کام چلا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 ابھی جس نے لیے تھے وہ واپس دینے کا پرابند ہے پلیز یہ ٹھیک ہے جی پہلی دفعہ ہے میں اقامی تجارت میں بیٹھ رہا ہوں یہ سوال پہلی دفعہ ہے جی مفتی آپ کی موجودگی میں پہلی مرتبہ میری موجودگی اور آپ پچھلے ہفتے تھے نہیں جی اچھا پچھلے ہفتے بھی آ چکا ہے میں نے اس کا جواب نہیں دیا تھا جی اول تو ان کے جو الفاظ ہیں اس پر دو صورتیں نکلتی ہیں جو جی الفاظ یہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نہیں لوں گا یہ جی تو ارادے کے الفاظ ہیں ٹھیک جی ہے تو ارادے کے الفاظ بولنے سے تو معاف نہیں ہوا ٹھیک جی ہے اگر یہ کہتے کہ میں نے معاف کیا یا میں نے چھوڑا ٹھیک جی ہے جی میرا اب کوئی لینا دینا آپ پر نہیں نکلتا ٹھیک جی ہے یہ وہ الفاظ ہیں جو معاف کرنے کے الفاظ ہیں ٹھیک جی جی ہے اگر کوئی یہی الفاظ بول دے جو معاف کرنے کے الفاظ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس سوال کے الفاظوں پہ نہیں جا رہے ٹھیک ہے کیونکہ ban... وہ ن... الفاظ تو سمجھ میں نہیں آ رہے تو وہی نہیں ہے معاف کرنے کے الفاظ نہیں لگتا اب ہم یہ لے لیتے ہیں کہ کوئی یہی بول دیتا ہے کہ میں نے معاف کر دیا قرضہ کسی کو دیا پھر کہے معاف کر دیا اسے رجوع کا واپسی کا دوبارہ مطالبے کا حق نہیں ہے کیوں نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ دو طرح کے معاملات ہوتے ہیں ایک ہی ہوتا ہے کہ آپ کسی کو گفٹ دیں ٹھیک ہے تو گفٹ کے اندر کچھ رشتے ایسے ہیں کہ ان کو دینے کے بعد واپس نہیں لیا جا سکتا ٹھیک ہے کچھ رشتے جیسے شوہر بیوی کو دے تو واپس نہیں لے سکتا ٹھیک ہے باقی لوگوں سے واپس لے سکتا ہے لیکن مکروہ ہے ٹھیک ہے یعنی دینے کے بعد واپس لینے کا حق تو ہے ٹھیک ہے حق تو ہے ٹھیک ہے لیکن مکرو صحیح. ہے یہ گفٹ کا حکم ہے جس کو عربی میں ہبہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کے ساتھ ایک اور لفظ ہے ابراہ ابراہ حمزہ بے رے علیف حمزہ ٹھیک ہے ابراہ ابراہ کہتے ہیں سامنے یعنی ہبا جو ہوتا ہے نا یہ تو ایک نئے سرے سے دی جاتی ہے کوئی چیز ٹھیک پیچھے سے کوئی لینا نہیں ہوتا ٹھیک ہے میں نے قلم اٹھا کے آپ کو دے دیا ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے ایک شخص پر دین نکلتا ہے ٹھیک ہے اس دین کو چھوڑنا یا دین کو ہبا کرنا ابرا کہلاتا ہے ٹھیک ہے تو جو ابرا ہوتا ہے اس کے اندر دوبارہ رجوع نہیں کیا جا سکتا اچھا تو اگر قرضہ کسی پر نکلتا ہو معافی کے الفاظ بول دیے تو واپس رجوع کی گنجائش نہیں ہے اور دوبارہ نہیں لے سکتا ہو ٹھیک ہے یعنی اگر صحیح الفاظ کے ساتھ معاف کر دیا ہے تو پھر اب دوبارہ طلب نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا یہ کال دیجیے مفتی صاحب کے بارگان میں میرا یہ سوال ہے کہ مجھے کسی پارٹی کا فون آیا میرا ماربل کا کام ہے میرے پاس ابھی مال اویلیبل نہیں وہ میں نے پارٹی کو کہا کہ آپ آ میں آپ کو مال دلوا دیتا ہوں اس سے میں مال دلواؤں گا پارٹی کو تو میں نے اس تھرڈ پرسن کو یہ بول دیا کہ میں دس پرسینٹ میرا میری مزدوری رکھ دینا آپ تو ایسا کرنا کیا میرے لیے یہ جائز ہے ٹھیک ہے جی کیا کہا ہے یہ ماربل کا کام کرتے ہیں کسی نے ان سے ماربل طلب کیا ان کے بعد موجود نہیں انہوں نے پارٹی سے کہا کہ آپ آ جائیے میں ارینج کروا دیتا ہوں اور مارکیٹ میں انہوں نے کسی ایک دو دکاندار سے کسی دکاندار سے بات کر لی کہ ٹھیک ہے جی میں مال بکواؤں گا تمہارا اور تم میرا دس پرسینٹ جو ہے مزدوری یا کمیشن رکھ لینا انہوں نے مزدوری کا لس ہے ماہنامہ فیضان مدینہ جی شمارہ جنوری اس کے اندر اسی سوال کا میں نے بہت تفصیل کے ساتھ جواب دیا ہے ٹھیک اس میں ایک مضمون ہوتا ہے حکام تجارت تو اگر کسی کو میری ابھی اب جو بیان کر رہا ہوں گفتو کو سمجھ میں نہ آئے تو تحریر کی صورت میں اس گفتگو کا جو خلاصہ ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ جو افصل ہے وہ موجود ہے کیونکہ تحریر جو ہوتی ہے نا بہت نوک پلک سنار کے اور کئی کئی دفعہ نظر ثانی کر کے آتی ہے پھر آتی ہے تو اس میں ذرا جامیت زیادہ ہوتی ہے لیکن ایک پیچیدگی ہوتی ہے اس کے اندر جی گفتگو جلدی سمجھ میں آتی ہے اس میں تفہیم آسان ہوتی ہے گفتگو جلدی سمجھ میں آتی ہے اور تحریر کا جو سمجھنا ہے نا وہ یوں بھی مشکل ہے کہ میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو آپ بالکل فوکس کیے ہوئے مجھے ٹھیک ہے تو میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے اور اگر یہی مدنی چینل کوئی فوکس کر کے دیکھ رہا ہو جی تو اس کو بھی جلدی سمجھ میں آئے گا صحیح لیکن بچوں کی آوازیں ہیں موبائل ہاتھ میں لے کے بیٹھا ہے یا کھانا کھا رہا ہے یا اور مصرفیات ہیں مہمان آئے ہوئے ہیں اب وہ دیکھ رہا ہے تو بجائے یہ گفتگو تو ہو رہی ہے جی لیکن اس کو چونکہ فوکس نہیں کیا ہوا تو سمجھ نہیں آئے گی تو, تو تحریر کو بھی اگر کوئی فوکس کر لے نا جی تو مطلب مہینہ دو مہینہ یہ ہوگا کہ اس کو پیچیدگی لگ رہی ہے ٹھیک ہے لیکن اس کو پتہ چل جائے گا کہ مطالعہ ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے انداز تحریر پر فوکس کر کے پڑھنا ایک پورا فن ہے پورا فن ہے ٹھیک اور اس فن پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں ٹھیک ہے ابھی ہم شارجہ اس میں گئے تھے مارز میں کتابوں کے نمائش میں ایک کتاب جو ہے وہ ایک مذہبی مکتبہ تو نہیں تھا وہ نفسیات وغیرہ کی اور جنرلی کتابیں تھیں اس کے پاس اس کا نام یہی تھا کہ تحریر کرنے مطالعہ کرنے کا طریقہ ٹھیک ہے اس پر تو میں نے بہت ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں لیکن اس کتاب کو جب میں نے غرق ادا نے کی تو اندازہ ہوا ہے تو ایک بالکل الگ اس نے بیان کی ہوئی ہے ہے سائنس بھی بالکل الگ بیان کی ہوئی تھی اچھا مجھے مہنگی لگی کہ یار اس کو چھوڑ دیں ٹھیک ہے بعد میں آئیں گے بعد میں میں مکتبہ ڈھونڈتا رہ گیا مجھے مکتبہ ہی نہیں ملا کہ وہاں آپ سینکڑوں مکتبے ہوتے ہیں بلکہ ہزاروں ہوتے ہیں پورا ایک فن ہے یہ ٹھیک تو جو شکایت کرتے ہیں جی ہم کتاب پڑھتے ہیں اور وہ سمجھ نہیں آتی وہ کتاب پڑھتے ہیں اور وہ یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے تو کتاب پڑھنے کا طریقہ سیکھیے کسی سے اب مختصر یہ طریقہ احکام تیارت میں سکھائیں گے یا الگ سے کوئی کسی اور لانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے سائل کے سوال کا جواب جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کو آپ لے کے جا رہے ہیں جی اس کے ساتھ آپ کا کوئی معاملہ لین دین کا نہ ہو ٹھیک ہے اس کا خیال رکھیں ٹھیک ہے دوسری چیز یہ ہے کہ جس کے پاس آپ لے کر گئے وہاں اسے پسند نہیں آیا ٹھیک ہے آپ نے اس سے تو طے کیا ہوا تھا کہ جی میں گاہک لے کر آؤں آپ کے لیے ٹھیک ہے اس کی گنجائش ہے اس سے کمیشن آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے دس تو یہ بہت زیادہ بتا رہے ہیں جو مارکیٹ میں رائج ہے وہ لے سکتے ہیں ٹھیک لیکن دوسرے دکان پر اس کو سمجھ میں آ گیا ٹھیک اس کے ساتھ آپ نے کوئی معاہدہ نہیں کیا تھا صحیح ہے تو لوگ دوبارہ آ کے مانگتے ہیں اس سے کہ میں گاہک لے کر آیا تو مجھے دو ٹھیک ہے معاہدہ کرتے تو مل جاتا صحیح نہیں کیا تو نہیں ملے گا ٹھیک ہے تو یہ دو چیزوں کو سامنے رکھا جائے اور گنجائش کا پہلو نکلتا ہے کیونکہ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کمیشن جو ہے اپنی محنت کے بدلے لے جاتی ہے ٹھیک ہے تو لے کر آنا محنت ہے ٹھیک ہے اور دکاندار کے لیے اس نے کام کیا یہ دکاندار سے پہلے بات کی کہ میں آپ کے لیے گاہک لے کر آؤں گا مجھے معاوضہ دینا اور یہ لے کر آیا चीक चीक تو عرف عام میں یہ اتنا کام ہے جس پر کمیشن کا استحقاق بنتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ نہ ہو کہ یہاں پسند نہ آئے اور دوسرے کے پاس پسند آ جائے اور اس سے آپ کا کوئی معاہدہ ہی نہ ہو ٹھیک ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تفصیل چاہتے ہیں تو ماہانامہ فضان مدینہ شمارہ جنوری کے اندر جی اس سوال کی مکمل تفصیل موجود ہے ہزار اٹھارہ جنوری دو ہزار اٹھارہ کا جو کالم ہوگا سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ جیسے یہ دوسرے کے پاس گیا پہلے سے دس پرسینٹ یا جو بھی عرف ہے اس کے مطابق لوں گا لیکن اب یہ دوسرے کے پاس گیا ہے, وہاں پسند آ گیا آپ نے فرمایا اب یہ یہاں پہ تقاضا نہیں کر سکتا لیکن بل فرض اس نے تقاضا کیا اور مارکیٹ پریکٹس جو تھوڑی بہت دیکھی ہے اس کے سینریو میں, میں ارز کر رہا ہوں کہ اس نے تقاضا کیا اور اس نے جو عرف کے مطابق تھا اتنا تو نہیں دیا لیکن کچھ نہ کچھ اسے دے دیا کہ چلو یہ کام کرتا ہے آئندہ بھی ممکن ہے یہ جو ہے لے کر آئے تو اب یہ دینا لینا کی اجازت ہوگی اصل میں یوں ہے نا کہ... مثال کے طور پر اس طرح کے بہت سارے مسائلات ہیں پاس کوئی بیوی بی گھر بیٹھی ہو ٹھیک ہے ناراض ہو کر تھینک اور شوہر نے نفقہ نہیں بھیجا بچوں کا ٹھیک ہے بیوی نے خرچہ خود خرچہ کر دیا سارا ٹھیک ہے تو وہ مطالبہ نہیں کر سکتی صحیح کہ جی میں نے ہزاروں روپے خرچہ کیے ہیں مجھے دو ٹھیک ہے اگر شوہر نے کہا ہوتا کہ تم خرچہ کر دو میں دے دوں گا ٹھیک ہے اتنا خرچہ کر دو میں دے دوں گا ٹھیک ہے تو ادا ہو جاتی صحیح زکات کے تعلق سے بھی اس طرح کے مسائل آتے ہیں کہ آپ نے پوچھا ہی نہیں اور زکات نکال دی ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے اور اس نے وہ فنا بھی کر دی ختم بھی کر دی صحیح ہے تو زکات ادائی نہیں ہوئی اللہ تو ایک ہوتا ہے کہ پہلے سے معاہدہ کر کے پھر جو ہے وہ آگے چلنا ٹھیک ہے جو اجرت ہے وہ معاہدے کے وجہ سے ملتی ہے ٹھیک ہے جو عقد ہے اس کی وجہ سے ملتی ہے صحیح ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پہلے حلال نہیں ہوتی عقد کے بعد حلال ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے دیکھیے نکاح بھی ایک عقد ہے صحیح ہے عقد نکاح شریعت کا بتایا ہوا طریقہ ہے ٹھیک ہے عام معاہدہ نہیں ہے کوئی تو اس کے بعد اور حیثیت ہو جاتی ہے عورت کی اس سے پہلے کچھ اور تھی ٹھیک ہے یہ پین آج میرا ہے لیکن میں عقد بے کر دیتا ہوں سیل اگریمنٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اب میرا نہیں رہے گا اب خریدنے والے کا ہو جائے گا تو اجرت کا معاملہ بھی اسی طریقے سے ہے جی ایک آدمی مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوا بسیں وغیرہ خراب ہو جاتی ہیں گاڑیاں خراب ہو جاتی ہیں جس نے کہا دھکا لگا دو دھکا لگا دیا بعد میں کہتا ہے پیسے دو تو عرف عام میں چھوٹی موٹی امداد اور چھوٹی موٹی اس طرح کے کام جو ہے ہوتے ہی رہتے ہیں تو معاہدہ کر کے پیسوں کا استحقاق بنتا ہے ٹھیک ہے معاہدہ کرنے سے پہلے جو ہے وہ پیسوں کا استحقاق نہیں کرتا مطالبہ نہیں بنتا ٹھیک ہے اگلی کال دیجیے میرا سوال یہ جی ہے کہ ایک بندہ ہے کوئی بھی بندہ اس کے پاس جاتا ہے کہ مجھے کوئی سامان لے کے دو کوئی موبائل لے کے دو کوئی بھی چیز لے کے دو تو وہ بندہ اس بندے کو کسی بھی جگہ لے جاتا ہے وہ خود اس کو خرید کے دیتا ہے تو وہ اس کو بولتا ہے کہ بھائی میں دس ہزار کی چیز آپ کو خرید کے دے رہا ہوں تو اس میں میں آپ سے چودہ ہزار لوں گا لیکن قسطوں میں کیا وہ ہے یا نہ جائزے آپ ذرا یہ مہربانی کریں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ٹھیک ہے ایک دفعہ, ایک دفعہ سوال اور چلا دیں تو میں مجھے کوئی شک نہیں رہے گا ٹھیک ہے ایک دفعہ سوال اور چلا دیں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 یعنی اگر یہی آدمی کہتا ہے دس ہزار روپے لے جاؤ مجھے چودہ ہزار روپے لوٹا دینا تو یہ سود ہو جاتا ٹھیک ہے اس کے بجائے اس نے ایک چیز خریدی جی خریدنے کے بعد قبضہ بھی کرے ٹھیک ہے اب موبائل تو چھوٹی چیز ہوتی ہے قبضہ کر لیا یا مثال کے پنکھا ہے پنکھا اس نے خریدا دکاندار کہتا ہے ٹھیک ہے جاؤ ٹھیک ہے دکاندار نے تخلیہ دے دیا جی یہ تخلیہ بھی قبضہ ہے ٹھیک ہے اب یہ موجود ہے وہ شخص ایسا نہیں ہے کہ اس نے کہا, کہا کہ جاؤ جا کے پسند کر لو یہ پیسے لے جاؤ تو یہ پھر ایک الگ چپٹر ہے اس کا الگ طریقہ کار ہے صحیح انہوں نے کہا ہے کہ وہ خود ساتھ جا جا خریدتا ہے, <coughs> ہے جی. قبضہ بھی کر لے ان کو ادھار میں مہنگی بیچ دے جی بہت اعلی طریقہ ہے اس میں قتل کوئی مطلب کے خرابی ماشا. نہیں پائی جاتی ठीक. اس کی اجازت اجازت اگلی آپ کیوں مسکرا رہے ہیں اتنا مسکرائے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ سائل کوئی کال کرے اور اس میں کوئی خم باقی نہ ہو کوئی کمزوری نہ ہو اور یہاں پہ آپ نے میرا خیال ہے یہ اعلیٰ طریقہ جو فرمایا نہیں nee, دیکھیں میں مرض کروں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہر طریقے کو ناجائز کہتے ہیں میں نے تو مجھ سے آپ کی جو مسکراہٹ <laughs> <مسکرائی laughs> تھی اس میں سوچا گیا تھا کہ آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے آپ صحیح سوچ رہے اصل میں اس تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے کہ جو چیز روزے روشن کی طرح آیا ہوتی ہے اس کے بارے میں تو سوال نہیں کیا جاتا نا ٹھیک جس کے بارے میں تجبزب زیادہ ہوتا ہے جس کے بارے میں فکریں زیادہ ہوتی ہیں یہ حلال ہے یا نہیں سوال کیا ہی اس کے بارے میں جاتا ہے اور بالخصوص ٹی وی پر آ کر کیا آپ کسی نے آج تک یہ سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب سبزی میں خریدوں یا نہیں نہ خریدوں آلو میں خرید سکتا ہوں یا نہ خریدوں مطلب جو کامن چیزیں ہیں سب کو پتا ہے کہ حلال ہیں ان کے بارے میں سوال کیے نہیں جاتے ٹھیک ہے مریض ہی جاتا ہے ٹھیک ہے نا مریض ہی جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس تو جو پیچیدہ سرتے ہیں اور جو لوگوں کو مشکلات ہیں سوالات وہی کئے جاتے ہیں اگلی کال محمد وسیم عباس عرض کر رہا ہوں مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ دو یا دو سے زیادہ لوگ جب مل کر کوئی بزنس سٹارٹ کریں کوئی کاروبار شروع کریں تو دو لوگ اگر اپنا سرمایہ لگائیں اور ایک بندہ سرمایہ کی بجائے خود اس میں محنت کرے اور اپنا وقت جو ہے وہ کاروبار کو دے ان میں یہ طے ہو جاتا ہے کہ اے تم وقت دو گے تو پھر جو منافع ہے جو پرافٹ ہے اس کو کس طرح ڈیوائڈ کیا جائے گا ان لوگوں کے درمیان تقسیم کس طرح کیا جائے گا جی دیکھیں اگر تو وہ دو لوگ بھی اس کاروبار میں عملن شامل ہیں ٹھیک ہے کچھ محنت کرتے ہیں تو یہ شرکت کی صورت بن رہی ہے ٹھیک ہے اور اگر وہ دو لوگ صرف انویسٹر ہیں ٹھیک ہے اس کو پیسہ دے کے فارغ ہو گئے ٹھیک ہے بتا دیا بھی اس نیت کا کام آپ نے کرنا ہے اس کے بعد عملن ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ہاں حساب کتاب وہ آ کر لیتے ہوں گے ٹھیک تو یہ صورت ہو جائے گی مدار صحیح یعنی ایک کی محنت ایک کا پیسہ ٹھیک ہے پیسہ ایک کے بجائے دو کا بھی ہو سکتا ہے تین صحیح. کا بھی ہو سکتا ہے چار کا بھی ہو سکتا ہے صحیح تو انہوں نے جو معاہدہ کیا اس میں ایک کی محنت ہے اور ایک کا پیسہ ہے ٹھیک ہے یہ صورت تو ٹھیک ہے صحیح لیکن اگر ایسا ہے کہ وہ بھی شامل ہوتے ہیں کام میں, कام میں تو شرکت کے اندر یہ ممکن نہیں ہے ٹھیک ہے کہ ایک آدمی پیسے نہ ملائے اور باقی ملائیں اور شرکت جائز ہو جائے یہ درست نہیں ہے صحیح. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کام بڑا ہے کام کی نوعیت ایسی ہے हुँ. ہمارا شامل ہونا ضروری ہے اس آدمی کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں ہم اس کے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں اور دوسرے الفاظوں میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کی بھی مدد ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس کا ایک طریقہ ہے کہ کچھ نہ کچھ کیپٹل جو ہے اس کو بطور قرض دے دیں ٹھیک ہے جو صرف محنت کر رہا ہے ابھی تک جو, بطور, جو محنت کر رہا ہے کچھ نہ کچھ کیپٹل بطور قرض اس کو دے دیں ٹھیک مثال کے طور پر یہ کام ہے پانچ لاکھ روپے کا پہلے اس کو پچاس ہزار بیس ہزار دے کے اپنا پارٹنر بنا لیں اور کیپیٹل سے زیادہ اس کا نفع اگر مقرر کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک مثال کے طور پر جتنا اس کا کپٹل ہے وہ بن رہا ہے دس فیصد ٹھیک ہے لیکن وہ نفے میں شامل ہے تینتیس پرسینٹ نفے میں شامل ہے تو اس کی گنجائش موجود ہے اور شراکت کا ایک اصول یہ ہوتا ہے کہ جس کا جتنا کیپٹل ہوگا نقصان اتنا ہی ہوگا ٹھیک نقصان کیپیٹل کے حساب سے हो. شراکت میں آتا ہے اور فائدہ آپس میں طے فائدہ है. جو کام کر رہا ہے جو عملن شامل ہے जी. اگر اس کا کیپٹل کم ہو تو نفا اس کا زیادہ ہو سکتا ہے ٹھیک اگلی کال دیجیے خانیار سے مزرفتاری میرا کام بلڈنگ میٹیریل <سؤال> کا ہے اب وہاں سے ڈمپر والے خود ہی ریت کریش وغیرہ بھر کے آ جاتے ہیں اور یہاں پر ایک مخصوص جگہ جہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں تو اب گاہکوں نے کہا ہوا ہوتا ہے بھائی آپ ہمیں ایک ڈمپر ریت کا دے دیں تو اب آیا گاہکوں سے ہم پہلے سودا کر سکتے ہیں اور بعد میں وہ ڈمپر والے سے سودا کر کے ان کو بھیج سکتے ہیں یا اس کے حوالے سے کوئی اور طریقہ کا ہے تو شریر رہنمائی عطا فرما دیں جی کیا کہہ رہے ہیں وہ سب بجری منگانی ہے مجھے اپنے گھر پہ کہیں پہ بھی کنسٹرکشن کروا رہا ہوں مجھے بجری منگانی ہے روڑی منگانی ہے کرش منگانی ہے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو میں کہ دیتا ہوں فون کر کے جی ایک ٹرک کرش کا بھیج دو یا ڈمپر اس کا بھیج دو اب وہ بھی مالک نہیں ہے بلکہ وہ جاتا ہے اڈے پر اور وہاں سے بجرتی بجری یا کرش یا روڑی یا جو بھی چاہیے وہ وہاں سے ہاتھ ہاتھ خریدتا ہے اور پھر دیتا ہے اچھا اس کے اور ہمارے ریٹ طے ہوتے ہیں کہ جی سات روپے کا یہ ٹرک ہے آٹھ ہزار روپے کا یہ ٹرک ہے تو یہ جائز ہے نا جائزہ ریٹتے ہوتے ہیں جی ابھی کسی اور سے منگوا دے گا جی اس کا حل یہی ہے کہ یہ جو معاملہ ہوتا ہے جی اس پر یہ کہہ دے کہ دیکھیں مال میں کسی اور سے منگواتا ہوں اچھا اس کام کے اندر یہ بھی ہوتا ہے یہ سب کو نہیں سب میں کچھ اور چاہ رہا ہوں اس کام کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ لیٹ سویر بھی ہو جاتی ہے کیونکہ بعض ایریا جیسے ہوتے ہیں اس کے اندر ٹرک نہیں آ سکتے جی تو وہ رات ٹائمنگ ہیں صبح میں پہنچتے ہیں یہ سارے معاملات تو جاتے ہیں یہ کہہ دے کہ مال میں منگوا دوں گا ٹرک پہنچ جائے گا تو ہمارا سودا اس وقت ہوگا ٹھیک ہے مطلب مال آ جائے گا ٹرک پہنچ جائے گا سودا اس وقت ہوگا تو اب وہ اس نے کوئی سودا تو کیا ہی نہیں ہے اب وہ کسی اور سے منگوائے اور کو بھیج دے لیکن یہاں بھی ایک خرابی ہے معاملہ یہاں سے الگ دیکھا ہی جائے گا کہ وہ جو آدمی ہے بیچ والا وہ کیا کر رہا ہے آیا وہ خرید رہا ہے یا نہیں خریدے گا مشکل ہے وہ تو خریدتا ہے کہ جو اپنے جو بھی اس کا اسٹیشن ہے جی. وہاں منگوا کے وہ اتروا لیتا ہے تو وہ تو خریدنے والا قلایا جی لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹرک والے جو نا صرف بیچ والے آدمی کو مڈل مین کے طور پر رکھتے ہیں جی. وہ اس کو بیچتے نہیں ہیں ایسی بھی کمیشن کا معاملہ ہوتا ہے تو کمیشن کا اگر معاملہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ نہیں ہے تو ٹھیک تو یہ یہ کہہ دیں کہ میں دوسروں سے منگواتا ہوں ٹھیک ہے اتنے کا آپ کو مل جائے گا ٹھیک اور اب فرق کیا پڑے گا فرق یہ پڑے گا اگر اس کو جو بیچ والا آدمی ہے یہ مانا جائے کہ وہ خرید کر آگے بیچتا ہے پیچھے ٹرک والے کو ریٹ بتانے کی عادت نہیں اس کو صحیح کہ بھائی وہ آگے کتنے کا بیچتا ہے صحیح ہے ٹھیک ہے وہ پابند بھی نہیں اس بات کا صحیح. اس نے مال پہلے خرید لیا لیکن اس کو قبضہ کرنا پڑے گا پہلے ٹھیک ہے اب پورے ٹرک کا قبضہ کیسے ہوگا ٹھیک ہے بہت اچھی آزمائشیں ٹھیک ممکن نہیں ہے بہت مشکل ہے <coughs> پہلے ٹرک ان لوڈ ہو پھر لوڈ ہو یا پھر پھر کوئی بس بس کو کوئی اور کیا طریقہ کار ہوگا یہی طریقہ ہے مشکل ہے اس کے بجائے وہ مڈل مین کے طور پر رہے وہ زیادہ بہتر ہے اچھا پیسوں کا تو ویسے ہی پتا ہوتا اس کو ٹرک جی والا ہی وصول کرے گا جا کے جی تو وہ یہ کرے کہ اس ٹرک والے سے بطور کمیشن اپنا کوئی معاوضہ مقرر کر لے ٹھیک کہ میں آپ کے مال کے لیے بکنگ کروں گا اور میں اتنے پیسے لیا کروں گا اگر کوئی فارمولہ طے نہیں کرتا تب بھی ایز پر, ایز پر ایز سودا سے بات کر لے تو آرڈر آیا اس سے ریٹ تے ہوئے اچھا اتنے کا ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں منگواتا ہوں اس کو کہے کہ بھائی فلاں جگہ ڈالاؤ تو یوں اب خریداری اس میڈل من نہیں ہو رہی ہے صحیح. ٹرک والے کے ساتھ ہو رہی ہے صحیح تو یہ طریقہ اپنا لیے جب محفظ صاحب نے فرمایا اسی کے ساتھ ہمارے سلسلے کا وقت بھی اختتام پذیر ہوا انشاءاللہ ان کل دن آپ ایک بجے یہ سلسلہ احکام تجارت مدنی چینل پر ریپیٹ ٹیلی کاسٹ دیکھ سکیں گے اور اس کے علاوہ دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا پیج مدنی چینل لائیو کا جو پیج ہے ہمارا ان ہمیں امید یہ وہاں پہ بھی لائیو گیا ہوگا تو وہاں سے بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم